میرے محترم پہلے میں نے عرض کیا تھا الزامی جواب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس کیا ہے خطے تو مو بھی بڑا حسین ہے ان کا خدا خط یہودوں کے پاس تو پہلے تو الزامی جواب دیا گیا ان کو یہ خبیص ہیں اس قسم کے حرکات نہ زیبا ان کے باپ دادا بھی کرتے تھے یہ بھی کرتے الزامی اب تحقیق کی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علام کو نئے نبی نہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام باقی نبی آئے کیا ان کے دور کے اندر اللہ تعالی خط لکھتا تھا کیا کہ ان کو نبی مان لو میں خط لکھ رہا ہوں یہ جواب تحقیقی ہے جی وہ جواب کیا تھا الزامی اب یہ جواب کیا ہے جی بے بعد اس سے پہلے کیا معلوم ہے اور بھیجا ہم نے رسولوں کو تاکہ بیان کر چکے ہم ان کا تیرے اوپر میں نے پہلے سے مکی صورتوں میں کابلوں کے نیچے کا لکھنا ہے مکی صورتوں میں تو مدری ہے نا آگے بار سڑنا رو تھوڑا اور بھیجا ہم نے ایسے رسول بھی کہ نہیں بیان کیا ہم نے ان کا تیرے اوپر تو جن رسولوں کا اللہ نے بیان نہیں کیا تو حضور ان کو جانتے ہیں عالم الغیب ہوئے حضرت اللہ کلام کل چاہت کلام اس اس رسولان سے پہلے کیا محضوب ہے؟ ارسلنا ابھی تو پڑھا ہے رسولان ہم نے رسولوں کو مبشرین و فرائض رسول رسولوں رسول کے فرائض کیا تھے مبشر کے لل موم اور منظر کے فرے فرائض رسول خوش خوشخبری دینے والے اور کافروں کو ڈر سنانے والے لہ اللہ یقین علی نا حکمت رسول رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ قیامت کے دن کافروں کا عذر باقی نہ رہے کافروں کا عذر باقی نہ رہے یہ نہ کہ ہمارے پاس تو کوئی نظیر نہیں ایسا ڈرانے والا سمجھانے والا حکمت ارسار سر تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کوئی گزر بات بھیجنے رسولوں کے اور ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے لا اللہ یشاد یا شاد دلیل باج دلیل باج پر اے میرے محبوب اگر یہ یہود و نقصار آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو میں اللہ گواہ ہوں تیری نبوت کا میں اللہ گواہ ہوں تیری نبو کا ہاں ہاں ہاں. اور میں گواہی دیتا ہوں اس کتاب کے ساتھ جو کتاب آپ نے علم و حکمت کے ساتھ اتاری ہے اس کے لیے میں گواہ ہاں تیری نبوت کا دلیل واہ لیکن اللہ تعالی یا شہاد وبوا سے کا یا شہاد کے نیچے لکھو اللہ نبوا سے لیکن اللہ تعالیٰ دوائی دیتے ہیں اوپر نبو تیری پہ بے ماں ان ضلع اس کتاب کے جو اتاری اللہ نے طرف تیرے اس کتاب کے ساتھ دوائی دے رہا ہوں اللہ گواہی دیتے ہیں اوپر نبو تیری کے ساتھ اس کتاب کے جو اتاری طرف تیرے اور یہ کتاب کیا ہے ان غل میں اتارا اس کتاب کو اپنے علمی کمال کے ساتھ یہ معنی بھی لے کر اتارا اس کتاب کو اپنی علمی کمال کے ساتھ یہ دلیل واحد تھی یا نہیں وال ملائک یا شدون یہ دلیل نقلی اور فرشتے بھی آپ کی نبوات کی دوائی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ کا خباب یہ گواہی دے نہ اللہ خود گواہ ہے تیری نبوت کا فرشت گواہ ہے ان اللہ کا فرو انجام کپار کپار اہل کتاب بے شک جن لوگوں نے کفر کیا کہ خود گمراہ ہے نہیں اور روکتے اللہ کی راز سے یہ کیا ہو گیا کہ ضلع گمراہ ہو گئے گمراہ ہونا بھائی ان اللہ دین کا یہ انجام اخروی ہے وہ انجام دنوی تھا کب ذلو ظالم یہ انجام اخروی بے شاید جن لوگوں نے خود کو بھر دیا اور اور دوسروں کا بھی نقصان کیا یعنی دوسروں کا حق سے روکا نہیں اللہ تعالی کے بخشے واسطے ان کے آخرت میں بھائی دنیا میں توہ قبول ہو جاتی ہے نا آخرت میں نہیں بخشے گا یہ فی آخرت کے تو لکھو لے یا فر الحمف القرہ اللہ آخرت میں نہیں بخشے گا ان کو اور نہیں تاکہ رہنمائی کرے ان کی طریقہ راستے جنت کی یا طریق سے مراد بحث کا راستہ ہے دنیا کا صراط مستقی مراد نہیں اور نہیں تاکہ رہنمائی کرے ان کی طریقے جنت کی ہاں اللہ تریکہ جاننا جاننا پھرنمائی کریں گے ہمیشہ آئیں گے اس میں آہ بات اللہ کے اوپر آسا یا یوناس ترغیب لال ترغیب لالماں اے لوگو تاکہ آ گیا تمہارے پار رسول سات حق کے تمہارے رب کی طرف سے فآمنو فا خیر اللہ کو پس ایمان لاؤ یقون خیر اللہ کو مینو آمر ہے نا تو آمر کا جواب کیا ہوتا ہے مجزو میں یقون آگے معذم کا ہے پا مینو خیر اللہ کو ایمان اللہ یہ ایمان تمہارے لیے کیا ہوگا بہتر اور اگر کفر کیا تو نے تو ہم نے استغنائے باری تعالی استغنائے باری تعالی اگر کفر کرتے رہے تو اللہ کے ملک میں یا جو کوئی آسمانوں میں زمین میں ہے اللہ تعالیٰ جاننے والی حکمت والے یاد الفیدگی نے کم کہ زاجر برائے نصارہ برائے نصارہ میرے محترام یہود کے اندر تفریح تھی اور نصار میں کیا تھا افراد تھا یہود کے اندر یہ علیہ السلام بارے میں کیا تفریح تھی کئی سارے سڑم کو نبی مانتے تھے نبی تو نبی علیہ السلام کو ایک شریف آدمی نہیں مانتے تھے بھائی ان کی اماں پہ جو بہتان باندھا تھا شریف آدمی سمجھا کتنی حفاظت کی ان کی تو ان میں تفریح تھی یہود کے اندر اور نصار میں کہا افراد تھا انہوں نے الٹا علیہ السلام کو خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا صالح سے کا بنا دیا یہی فرمایا زاجر برائے اہل کتاب نہ ہلو کرو اپنے دین کے اندر حلو کس کو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا حد سے بڑھ جانا ہمارے ہاں ایک شاعر گزرا ہے بریلی تھا مول مشہور تھا وہ بھی عجیب تماشا کرتا حد سے بڑھ جاتا ہے کہتے فرید با صفا ہستی محمد مصطفیٰ ہستی کیا گوئم چہا ہستی خدا ہستی خدا ہستی فرید بھی تو ہے محمد بھی تو ہے خدا بھی تو ہے اپنے پیر کو کہتے ہے،, ہے نہیں فرید باشفا ہستی محمد مستفیٰ ہستی جہاں گویم جہاں ہستی،, ہستی خدا ہستی خدا ہستی محسنت مبتلا ہستی بلا اندر بلا ہستی اور میں وہاں کہتا ہوں کہ پیر خواجہ فرید کو خدا بنایا پھر ڈبل بلا بنا دیا بلا اندر بلا ہات دی. گرا دیا نا ڈبل بلائی ہے کیا کتنی افراد اتنا غلو تو پھر اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر اور نہ کہو تم اوپر اللہ کے مگر حق بات ان مسیح سوائے اس کے مسیح یعنی عیسی بن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے کیا رسول ہیں جب ابن مریم کہا نا تو تردید ہوگی نصارہ کی ابن اللہ نہیں ہے جب اللہ کا رسول کہا تو تردید کیسی ہو گئی یہود کی وہ تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے تو ابن مریم کے اوپر لکھ لو وسف نمبر رسول اللہ پہ وقف نمبر دو اے اوساف اربا بیان کے چار اوصاف با مت ہو نمبر تین روحوں میں مین نمبر چار رسول ہیں اللہ کے اور کالے مت اللہ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں کہ بھئی ہم حضرات ہیں نا جو بیٹھے ہیں ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایک مادہ ہے دوسرا اللہ کا فرمان ہے ٹھیک ہے نا ہم اپنی ماں سے جو پیدا ہوئے پہلے کیا تھا مادہ تھا لطفا تھا پھر مادہ بڑھتا بڑھتا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرمان ہوا تو روح پھونکی گئی یا نہیں تو ہم زندہ ہو گئے تو چیزیں دو ہوں گی ایک مادہ دوسرا کن پایا کون کا پر لیکن لیکن علیہ السلام کے اندر کیا چیز ہے صرف ایک ہے کلما ہے ہمارے اندر مادہ بھی ہے کلمہ کن کا بھی ہے وہاں کیا ہے صرف کلمہ کن کا ہے بس دادا کا کلما تلہ تو ہو گئے ہمارے اندر مادہ بھی ہے روح بھی ہے وہاں کیا ہے صرف روح ہے تو کال اللہ بھی ہوگا روح اللہ بھی ہے یہ بالکل آسان لفظوں میں آپ سمجھ گئے کلب ہے اللہ کا جو ڈالا تر مریم کے روح ہے اس کی طرف سے پا من یہاں ولاحوی اعتراض آپ کریں گے کہ لا تو لاتور پھیل ہے تو آگے کیا ہونا چاہیے سلا تن ہونا ہو ہو لیکن یہ سمجھیے کہ سلا سات الخبر ہے مفتدا محدوف کی بلا تکول الحاط سلاسا تنخر ہے اس کا مفتا کا معذوف ہے الآ لا تو تن اور نہ کہو یہ بات کہ معبود کتنی ہیں تین ہیں کہ جملہ مقولہ بن جائے گا اور نہ کہو تم الحاط سلاساتن یہ سمجھ گئی بات کبھی آگے بھی نہ بھی نکتا ان تحو خیر اللہ خم رکو تم اچھائی سے انتہو تو خیر مقبول کیا مانا ہوگا اچھائی سے رکو یہ ٹھیک ہے تو لہذا یہاں بھی بارت مقدر کرو ان تہو ان التسلیس رک جاؤ تم تسلیس سے تین خدا نہ مانو تین خدا نہ مانو انتا تسلیف وقف خیر اللہ کو اور کاشت کرو بہتری کا اپنے لیے تو خیرن کس کا مقول بنے گا سدو کا انتا تسلیس وقصدو خیر اللہ کو انم اللہ واحد رد تسلیس تشلیس کا رد ہے سوائے اس کے نہیں اللہ ہی بابو دیکھ ہے سبحا نہ ہوں پاک ہے وہ اس سے کہ اس کے لیے کیا اولاد. تو رد تشریف بھی ہو گیا اور رد ولدیت بھی ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی اولاد نہیں سبحانوں کے نیچے رد ولدیت وہ اس لیے کہ اللہ مالک ہے اور مملوک جو ہے اس کا بیٹا بن سکتا ہے اگر خدا کا بیٹا ہو تو اس کا شریک ہو نا. مملوک تو کبھی بیٹا نہیں بن سکتا وہ آپ یہ بکری ہیں گائے ہیں پیسے ہیں آپ ان کے مالک ہیں تو بیٹے ہیں آپ کے یہ مملوک کو بیٹا نہیں ہو سکتا یعنی لہو مسلم آباد خاص اس کے ملک میں جو کچھ آسمان کافی لطا سات لئین کے پل مسیح اب یہ کہتے تھے نا نسارا کہ علیہ السلام خدا کا بندہ نہیں خود کیا ہے خود خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا صلاح تو اللہ نے فرمایا کہ عیصٰ علیہ السلام ابدیت کے منقر نہیں اور نہ عبد بننے سے وہ آر کرتے ہیں بلکہ ابدیات ان کے لئے باعث سے فخر ہے کیا ہم جو کہیں اللہ کے بندے ہیں باعث فخر نہیں تو یہی فرمایا لئیستن کے پر مسیح اقرار عیسا و بلائے کا بددیت اقرار کرتے ہیں اقرار عیسیٰ و ملائکہ ملائیکا دونوں ابدیت کے اقرار کرتے ہرگز نہیں ہر اقرار کرے گا مسیح ہرگز نہیں آر کرے گا ہرگز نہیں آر, ہر آر کرے گا مسیح آر جانتے ہو نا وہ انکار آر ایک ہی چیز ہے ہرگز نہیں آر کرے گا مسیح یہ کہ ہو جائے بندہ اللہ کا اور نہ فرشتے مقرر اور جس نے آر کی نا اللہ کی ابدیت سے اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا جمع کرے گئے زج رہا ہے میں استن کے ہی تو زج فامزین آپ اللہ کی آمد کے دن اکٹھا کریں گے تو انجان کیا ہوگا مومنین کے لیے بشارت ہے جو ایمان اللہ مل کے اچھے پورا دے گا ان کو ان کے ثواب اور زیادہ دے گا ان کا اپنے فضل سے وام ملزین استن کا ہو تفریف اخروی جنہوں نے آر کی تکبر کیا عذاب دے گا عذاب دردناک اور جام پانے کے بارے سے اپنے صبح اللہ سے بے شک آ کی تمہارے پاس دلی تمہارے رب کی طرف سے برہان ہے نا برہان اس کا معنی ہم نے کہا ہے دلیل لیکن اس کا مستاح تین چیزیں ہیں قرآن قرآن بھی دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجزا اس کا مستحق کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں قرآن محمد موجا یہ تینوں چیزیں دلیل ہے کی وان ضلع ہم نے طرف تمہارے نور مبی اور نور مبین کون سا اترا قرآن پاگ یہ تفصیص ہے پام اللہ زین عاملشارت جو ایمان اللہ سات اللہ کے بات سمو اور مضبوط پکڑا سعت دین اس کری پہ داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت کے رحمت کے نیچے لکھو جنت داخل کرے گا اللہ ان کو بیچ رحمت اپنی کے جنت کے اندر اور فاضل کے نیچے لکھو دیدار خداوندی بحشت میں پہنچیں گے اور دیدار خداوندی ہوگا و یادی ہلا اسکراتم مستقیمہ وہ تو تھا جی انجام اخروی یہ جو ہے نا بحث کے اندر داخل ہوں گے دیدار خداوندی ہوگا یہ کون سا انجام تھا اخروی اب یہ انجام دن بھی ہے وہ یادی ہلا اسکراتم مستقیمہ رہنمائی کریں مسکراہ کے مستقیم بھی انجام دنیا بھی پہلو خرو تھا میرے عظیم سورت نسا کے اب تدا کے اندر میراث کے حکام تھے یا نہیں تو پہلے بھی آپ تنویریں پڑھتے آ رہے ہو نا اب میراث کے ایک حکم کے اوپر تنویر ہے تنویر کہو تتیما کہو یا سخت کے نیچے پر تتیمہ حکم میراث ناش کا ایک مسئلہ پہلے آیا تھا کلالہ کا کہ جو آدمی فوج ہو جاتا ہے کلالہ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اس کے اصول اور فرو نہ ہو تو وہاں یہ تھا کہ اصول فرو نہیں لیکن ان کے بہن بھائی ہیں مادری بہن بھائی کیا ہے مادری ہیں تو دیکھیں گے اگر ایک ہے تو کیا لے گا خود اور ایک سے زیادہ ہیں تو فہم شرک آؤس کے اندر کا ہوں گے شریف ہوں گے اور تقسیم برابر ہوگی لیاکر میں سے سیاح نہیں ہوگا پڑا تھا ہے نہیں شیر ہے فارسی کا مادری اخ اخترا ہرماں با باقرو ورنہ یکرا سلس زاہد مرسو در سلس داں شیر بھی ہے تو وہاں حکم تھا کس کا جی مادری بہن بھائی کا اب یہاں حکم ہے حقیقی بہن بھائی یا پدری کو رہ گئے تھے یا نہیں اب کس کا حکم ہے حقیقی ماں باپ ایک ہو یا پدری کا ان کا حکم یہی ہے کہ اگر بہن ہو ایک بہن کیا ہو چاہے حقیقی ہو چاہے پیدری ہو جو مر گیا ہے نا اس کی ایک بہن ہے تو اس کو نس ملے گا اتنا وہ جیسے بیٹی کو نصف ملتا ہے اور اگر ایک سے زائد ہوں دو یا زیادہ ہوں تو دکا لیں گے سلفان جیسے بیٹیوں کو ملتا تھا اور اگر بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہیں تو لاکر میں سہزل پہ دیکھو یہ پوچھتے پوچھیں آپ سے تتیمحکم راس لگا ہے آپ فرما دیجئے اللہ فتوا دیتا تم کو کلالا کے اندر اگر مرد مر گیا نہیں واسطے اس کے اولاد والہ وال اور اس کی بہن ہے نیچے لکھو حقیقی یا پدری کیونکہ مادری کا حصہ چکا تھا اور اس کی ایک بہن ہے حقیقی یا پدری تو اس کو کتنا ملے گا جیسے بیٹی کو نہیں سنتا تھا بس اس کے لیے آدھا ہے اس کا پر چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہے پدری یا حقیقی بہن ہے اور اگر بہن مر گئی اور بھائی چھوڑ گئی اور کرو بہن بار گئی اور کیسے چھوڑ گئی تو بھائی سارا مال لے اسبہ گیا واہ ہوا یار سہا اور وہ بھائی وارس ہوگا بہن کا سارے کا اگر نہیں اس کی بہن کی کیا اولاد آگے ہمیں اچھا ایک بہن ہے تو نش. دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ کیا لیں گے؟ دو سولسان ابھی میں نے کہا ہے اگر ہیں دو تو ان کے لیے کیا ہے چھوٹسان دو تی اس سے چھوڑ دیا وحم کام اس پتان ارگر ہیں بہن بھائی مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں فلی ذاکر میں سہذر ان سے بینکم حکمت بیان شرائ شرائ سے مراد احکام حکمت بیان شرائ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تمہارے احکام کو انتظل اصل میں کیا ہے لے اللہ تزل ان سے پہلے لا مقدر ہے اور تزلو سے پہلے لا مقدر ہے لا نافیہ لئن لا تزلو اللہ بیان کرتے ہر کام کو تم گمراہ نہ ہو اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام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 جمالی من کل منی لقد نمر کمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام